جھوٹی کہانی سعادت حسن منٹو کچھ عرصے سے اقلیتیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بیدار ہو رہی تھیں ان کو خواب گراں سے جگانے والی اکثریتیں تھیں جو ایک مدت سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتی رہی تھیں اس بیداری کی لہر نے کئی انجمنیں پیدا کر دی تھیں ہوٹلوں کے بیروں کی انجمن ہجاموں کی انجمن کلرکوں کی انجمن اخبار میں کام کرنے والے صحافیوں کی انجمن ہر اقلیت اپنی انجمن یا تو بنا چکی تھی یا بنا رہی تھی تاکہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے ایسی ہر انجمن کے قیام پر اخباروں میں تبصرے ہوتے تھے اکثریت کے حمایتی ان کی مخالفت کرتے تھے اور اقلیت کے طرفدار موافقت غرضے کے کچھ عرصے سے ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا جس سے رونق لگی رہتی تھی مگر ایک روز جب اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ملک کے دس یہ گنڈوں نے اپنی انجمن قائم کی ہے تو اکثریتیں اور اقلیتیں دونوں سنسنی زدہ ہو گئیں شروع شروع میں تو لوگوں نے خیال کیا کہ بے پر کی اڑا دی ہے کسی نے پر جب بعد میں اس انجمن نے اپنے اغراض و مقاصد شائع کیے اور ایک باقاعدہ منشور ترتیب دیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی مذاق نہیں گنڈے اور بدماش واقعی خود کو اس انجمن کے سائے تلے متحد اور منظم کرنے کا پورا پورا تہیا کر چکے ہیں اس انجمن کی ایک دو میٹنگیں ہو چکی تھیں ان کی روداد اخباروں میں شائع ہو چکی تھی لوگ پڑھتے اور دم بخود ہو جاتے بعض کہتے ہیں کہ بس اب قیامت آنے میں زیادہ دیر باقی نہیں اغراض و مقاصد کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جس میں کہا گیا تھا کہ گنڈوں اور بدماشوں کی یہ انجمن سب سے پہلے تو اس بات پر صدای احتجاج بلند کرے گی کہ معاشرے میں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ بھی دوسروں کی طرح بلکہ ان کے مقابلے میں کچھ زیادہ امن پسند شہری ہیں ان کو گنڈے اور بدماش نہ کہا جائے اس لیے کہ اس سے ان کی تزلیل و توہین ہوتی ہے وہ خود اپنے لیے کوئی مناسب اور معزز نام تجویز کر لیتے مگر اس خیال سے کہ اپنے منہ میاں مٹھو کی کہاوت ان پر چسپاں نہ ہو وہ اس کا فیصلہ عوام و خواص پر چھوڑتے ہیں چوری چکاری ڈکیتی اور رہزنی جیب تراشی اور سازی، پتے بازی اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ افعال قبیحہ کے بجائے فنون لطیفہ میں شمار ہونے چاہیے ان لطیف فنون کے ساتھ اب تک جو برا سلوک روا رکھا گیا ہے اس کی مکمل تلافی اس یونین کا نصب العین ہے ایسے ہی کئی اور اغراض و مقاصد ایسے ہی کئی اور اغراض و مقاصد تھے جو سننے اور پڑھنے والوں کو بڑے عجیب و غریب معلوم ہوتے تھے بظاہر ایسا تھا کہ چند بے فکر ظریفوں نے لوگوں کی تفریح کے لیے یہ سب باتیں گڑی ہیں یہ چٹکلا ہی تو معلوم ہوتا تھا کہ یونین اپنے ممبروں کی قانونی حفاظت کا ذمہ لے گی اور ان کی سرگرمیوں کے لیے سازگار اور خوشگوار فضا پیدا کرنے کے لیے پوری پوری جد و جہد کرے گی وہ حکام وقت پر زور دے گی کہ یونین کے ہر رکن پر اس کے مقام اور رتبے کے لحاظ سے مقدمہ چلایا جائے اور سزا دیتے وقت اس کو پیش نظر رکھا جائے حکومت لوگوں کو اپنے گھروں میں چوروں کا برقی الارم نہ لگانے دے اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے جس طرح سیاسی قیدیوں کو جیل میں اے اور بی کلاس کی مراد دی جاتی ہیں اسی طرح یونین کے ممبروں کو دی جائیں یونین اس بات کا بھی ذمہ لیتی تھی کہ وہ اپنے ممبروں کو ضعیف اور ناکارہ یا کسی حادثے کا شکار ہو جانے کی صورت میں ہر ماہ گزارے کے لیے معقول رقم دے گی جو ممبر کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باہر کے ممالک میں جانا چاہے گا اسے وظیفہ دے گی وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ اخباروں میں اس یونین کے قیام پر خوب تبصرہ بازی ہوئی قریب قریب سب اس کے خلاف تھے بعض رجت پسند کہتے تھے کہ یہ کمیونزم کی انتہائی شکل ہے اور اس کے بانیوں کے ڈانڈے کریملن سے ملاتے تھے حکومت سے چنانچہ بار بار درخواست کی جاتی کہ وہ اس فتنے کو فورن کچل دے کیونکہ اگر اس کو ذرا بھی پنپنے کا موقع دیا گیا تو معاشرے میں ایسا زہر پھیلے گا کہ اس کا تریاق ملنا مشکل ہو جائے گا خیال تھا کہ ترقی پسند اس یونین کی طرفداری کریں گے کہ اس میں ایک جدت تھی اور پرانی قدروں سے ہٹ کر اس نے اپنے لیے ایک بالکل نیا راستہ تلاش کیا تھا اور پھر یہ کہ رجت پسند اسے کمیونسٹوں کی اختراع سمجھتے تھے مگر حیرت یہ کہ اقلیتوں کے یہ سب سے بڑے طرفدار پہلے تو اس معاملے میں خاموش رہے اور بعد میں دوسروں کے ہمنوا ہو گئے اور اس یونین کی بی کنی پر زور دینے لگے اخباروں میں ہنگامہ برپا ہوا تو ملک کے گوشے گوشے میں اس یونین کے قیام کے خلاف جلسے ہونے لگے قریب قریب ہر پارٹی کے نامی و گرامی لیڈروں نے پلیٹ فارم پر آ کر اس ننگے تہذیب و تمدن جماعت کو ملون قرار دیا اور کہا کہ یہی وقت ہے جب تمام لوگوں کو اپنے آپس کے جھگڑے چھوڑ کر اس فتن عظیم کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد نظم اور یقین محکم کو اپنا موٹو بنا کر ڈٹ جانا چاہیے اس سارے ہنگامے کا جواب یونین کی طرف سے ایک پوسٹر کے ذریعے سے دیا گیا تھا جس میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہا گیا کہ پریس اکثریت کے ہاتھ میں ہے قانون اس کی پشت پر ہے مگر انجمن کے حوصلے اور ارادے پست نہیں ہوئے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بہت سی رقم دے کر کچھ اخبار خرید لے اور ان کو اپنے حق میں کر لے یہ پوسٹر ملک کے درو دیوار پر نمودار ہوا تو فورن بعد کئی شہروں سے بڑی بڑی چوریوں اور ڈکیتیوں کی اطلاعیں وصول ہوئیں اور اس کے چند روز بعد جب ایک ہی دو اخباروں نے دبی زبان میں گنڈوں اور بدکاروں کی یونین کے اغراض و مقاصد میں اصلاحی پہلو کریدنا شروع کیے تو لوگ سمجھ گئے کہ پسے پردہ کیا ہوا ہے پہلے ان دو اخباروں کی اشاعت نہ ہونے کے برابر تھی نہایت ہی گھٹیا کاغذ پر چھپتے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ایسی کایا کلپ ہوئی کہ لوگ دنگ رہ گئے سب سے اچھا ایڈیٹوریل سٹاف ان دو پرچوں کے پاس تھا دفتر میں ایک کے بجائے دو دو ٹیلی پرنٹر تھے تنخواہ مقررہ وقت سے پہلے مل جاتی تھی بونس الگ ملتا تھا گھر کا الاؤنس ٹانگے کا الاؤنس سگریٹوں کا الاؤنس چائے کا الاؤنس مہنگائی الاؤنس یہ سب الاؤنس ملا کر تنخواہ سے دوگنے ہو جاتے تھے جو دخت رس کے رسیہ تھے ان کو مفت پرمٹ ملتا تھا اور بہترین اسکاچ وسکی کنٹرول قیمت پر دستیاب ہوتی تھی عملے کے ہر آدمی سے باقاعدہ کانٹریکٹ کیا گیا تھا جس میں مالک کی طرف سے یہ اقرار تھا کہ اس کے گھر میں کبھی چوری ہوئی یا اس کی جیب کاٹ لی گئی تو اسے نقصان کے علاوہ ہرجانہ بھی ادا کیا جائے گا ان دو اخباروں کی اشاعت دیکھتے دیکھتے ہزاروں تک پہنچ گئی تعجب ہے کہ پہلے جب ان کی اشاعت کچھ بھی نہیں تھی تو یہ ہر روز کثیر الاشاعت ہونے کے بلند بانگ دعوے کرتے تھے مگر جب ان کی کایا کلب ہوئی تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئے بیک وقت البتہ ان دونوں اخباروں نے کچھ عرصے کے بعد یہ اعلان چھاپا کہ ہماری اشاعت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ اگر ہم نے اس سے تجاوز کیا تو تجارتی نقطہ نظر سے نقصان ہی نقصان ہے ان کے علمی اور ادبی ایڈیشنوں میں عجیب و غریب موضوعات پر مضمون شائع ہوتے تھے یہ چار پانچ تو بڑے ہی سنسنی خیز تھے بلیک مارکیٹ کے فوائد معاشیات کی روشنی میں معاشرتی اور مجلسی دائرے میں قہبہ خانوں کی اہمیت دروخ گورا حافظہ باشد جدید سائنٹیفک تحقیق بچوں میں قتل و غارت گری کے فطری رجحانات سیادت پر سیر حاصل تبصرہ دنیا کے خوفناک ڈاکو اور تقدیس مذہب اشتہار بھی کم عجیب و غریب نہیں تھے ان میں مشتہر کا نام اور پتہ نہیں ہوتا تھا سرخیاں دے کر مطلب کی بات مختصر لفظوں میں ادا کر دی جاتی تھی چند سرخیاں ملاحظہ ہوں چوری کے زیورات خریدنے سے پہلے ہمارا نشان ضرور دیکھ لیا کریں جو کھرے مال کی ضمانت ہے بلیک مارکیٹ میں صرف اسی فلم کے ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں جو تفریح کا بہترین سامان پیش کرتا ہے دودھ میں کن طریقوں سے ملاوٹ کی جاتی ہے رسالہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی مطالعہ فرمائیے ٹونے کے گنڈے اور تعویز عمل حمزاد اور تسخیر محبوب کے جنتر منتر سب جھوٹے ہیں خود کو دھوکہ دینے کے بجائے معشوق کو دھوکہ دیجیے کھانے پینے کی صرف وہ چیزیں خریدیے جن میں ضرر رسان چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو ایک الگ کالم میں بلیک مارکیٹ کے آج کے بھاؤ کے عنوان تلے ان تمام چیزوں کی کنٹرولڈ قیمت درج ہوتی تھی جو صرف بلیک مارکیٹ سے دستیاب ہوتی تھیں لوگوں کا کہنا تھا کہ ان قیمتوں میں ایک پائی کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی جو چھپے چوری چوری کا خاص نشان لگایا ہوا مال خریدتے تھے انہیں ارضا قیمت پر سولہ آنے کھڑا مال ملتا تھا گنڈوں چوروں اور بدکاروں کی انجمن جب آہستہ آہستہ نیک نامی حاصل کرنے لگی تو ارباب بستو کوشات کشات کی تشویش دوچند ہو گئی حکومت نے اپنی طرف سے خفیہ طور پر بہت کوشش کی کہ اس کے اڈے کا سراغ لگائے مگر کچھ پتہ نہ چلا یونین کی تمام سرگرمیاں زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ تھی اونچی سوسائٹی کے چند اراکین کا خیال تھا کہ پولس کے بعض بدقماش افسر اس یونین سے ملے ہوئے ہیں بلکہ اس کے باقاعدہ ممبر ہیں اور ہر ماں اپنی ناجائز ذرائع سے پیدا کی ہوئی آمدن کا بیشتر حصہ بطور جزیے کے دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قانون کا نشتر معاشرے کے اس نہایت ہی مہلک پھوڑے تک نہیں پہنچ سکا جتنے منہ اتنی باتیں مگر یہ بات قابل غور تھی کہ عوام میں جو اس یونین کے قیام سے بے چینی پھیلی تھی اب بالکل مفقوط تھی متوسط طبقہ اس کی سرگرمیوں میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا صرف اونچی سوسائٹی تھی جو دن بدن خائف ہوتی جا رہی تھی اس یونین کے خلاف یوں تو آئے دن تقریریں ہوتی تھیں اور جگہ جگہ جل سے منعقد ہوتے تھے مگر اب وہ پہلا سا جوش و خروش نہیں تھا چنانچہ اس کو اکثر نو شدید بنانے کے لیے ٹاؤن ہال میں ایک عظیم الشان جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا گیا قریب قریب ہر شہر کی معزز ہستیوں کو نمائندگی کے لیے مدعو کیا گیا مقصد اس جلسے کا یہ تھا کہ اتفاق رائے سے گنڈوں شہدوں اور بدکاروں کی اس یونین کے خلاف مذمت کا ووٹ پاس کیا جائے اور عوام الناس کو ان خوفناک جراثیم سے کما حقہ آگاہ کیا جائے جو اس کے وجود سے معاشرتی اور مجلسی دائرے میں پھیل چکے ہیں اور بڑی صورت سے پھیل رہے ہیں جلسے کی تیاری پر ہزاروں روپے خرچ کیے گئے مجلس انتظامیہ اور مجلس استقبالیہ نے مندوبین کے آرام و آسائش کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کی کئی اجلاس ہوئے اور بڑے کامیاب رہے ان کی رپورٹ یونین کے پرچوں میں من شائع ہوتی رہی مذمت کے جتنے ووٹ پاس ہوئے بلا تبصرہ چھپتے رہے دونوں اخباروں میں ان کو نمایاں جگہ دی جاتی تھی آخری اجلاس بہت اہم تھا ملک کی تمام مکرم و معذم ہستیاں جمع تھیں عمرہ وزرا سب موجود تھے حکومت کے اعلیٰ اعلیٰ افسر بھی مدود تھے بڑے زوردار الفاظ میں تقریریں ہوئیں اور مذہبی مجلسی معاشی جمالیاتی اور نفسیاتی غرض کے ہر ممکن نقطہ نظر سے گنڈوں اور بدماشوں کی تنظیم کے خلاف دلائل و براہین پیش کیے گئے اور ثابت کر دیا گیا کہ اس طبقۂ اسفل کا وجود حیات انسانی کے حق میں زہر قاتل ہے مضمت کا آخری ریزولیشن جو بڑے باثر الفاظ پر مشتمل تھا اتفاق رائے سے پاس ہوا تو ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا جب تھوڑا سکون ہوا تو پچھلے بینچوں پر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے صدر سے مخاطب ہو کر کہا صاحب صدر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سارے ہال کی نگاہیں اس آدمی پر جم گئیں صدر نے بڑی تمکنت سے پوچھا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اس شخص نے جو بڑے سادہ مگر خوش وضاء کپڑوں میں ملبوس تھا تعظیم کے ساتھ کہا ملک و ملت کا ایک ادنا ترین خادم اور کورنش بجا لایا صدر نے چشمہ لگا کر اسے غور سے دیکھا اور پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس معمہ نما مرد نے مسکرا کر کہا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اس پر سارے ہال میں چے ہونے لگی داعش پر خصوصاً سب کے سب معززین اور قائدین سوال نشان بن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے صدر نے اپنی تمکنت کو ذرا اور تمکین بنا کر پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں ابھی عرض کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک بے داغ سفید رومال نکالا اپنا منہ صاف کیا اور اسے واپس جیب میں رکھ کر بڑے پارلیمانی انداز میں گویا ہوا صاحب صدر اور معزز حضرات ڈائس کے ایک طرف دیکھ کر وہ رک گیا معافی کا طلبگار ہوں محترمہ بیگم مرزبان خلاف معمول آج پچھلے صوفے پر تشریف فرما ہے صاحب صدر خاتون مکرم اور معزز حضرات بیگم مرزبان نے وینٹی بیگ میں سے آئینہ نکال کر اپنا میک اپ دیکھا اور غور سے سننے لگی باقی بھی ہمتن گوشت تھے حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یارب عمرے خضر دراز کچھ دیر رک کر وہ ایک ادا سے مسکرایا حضرت غالب اس اجلاس میں اور اس سے پہلے مجلسی دائرے کے ایک مفروضہ طبقۂ اسفل کے بارے میں جو زہر فشانی کی گئی ہے آپ کے اس خاکسار نے بڑے غور سے سنی ہے سارے ہال میں خسر پسر ہونے لگی صدر کی ناک کے باسے پر چشمہ پھسل گیا آپ ہیں کون سر کے ایک ہلکے سے خم کے ساتھ اس شخص نے جواب دیا ملک و ملت کا ایک ادنا خادم مجلسی دائرے کے مفروضہ طبقۂ اسفل کی جماعت کا ایک رکن جسے اس کی نمائندگی کا فخر حاصل ہے ہال میں کسی نے زور سے واہ کہا اور تالی بجائی چوروں اچکوں اور گنڈوں کی یونین کے نمائندے نے سر کو پھر ہلکی سی جنبش دی اور کہنا شروع کیا کیا عرض کروں کچھ کہا نہیں جاتا وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں اس اجلاس میں اس جماعت کے خلاف جس کا یہ خاکثار نمائندہ ہے اس قدر گالیاں دی گئی ہیں اس قدر لانت ملامت کی گئی ہے کہ صرف اتنا کہنے کو جی چاہتا ہے لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہے صاحب صدر محترم بیگم مرزبان اور معزز حضرات بیگم مرزبان کی لپسٹک مسکرائی بولنے والے نے آنکھیں اور سر جھکا کر تسلیم عرض کی محترم بیگم مرضبان اور معزز حضرات میں جانتا ہوں کہ یہاں میری جماعت کا کوئی ہمدرد موجود نہیں آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہمارا طرفدار ہو دوستگر کوئی نہیں ہے جو کرے چارہ گری نہ صحیح ایک تمنا دبا ہے تو صحیح ڈائس پر ایک اچکن پوش رئیس گلے میں پان دبا کر بولے مقرر صدر نے جب ان کی طرف سرزرش بھری نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے چوروں اور بدکاروں کی یونین کے نمائندے کے پتلے پتلے ہوٹوں پر شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی میں اپنی مختصر تقریر میں جو شعر بھی استعمال کروں گا حضرت غالب کا ہوگا بیگم مرزبان نے بڑے بھولپن سے کہا آپ تو بڑے لائق معلوم ہوتے ہیں بولنے والا کورنش بجا لایا اور مسکرا کر کہنے لگا سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصبری تقریب کش تو بہر ملاقات چاہیے سارا ہال قہقہوں اور تالیوں سے گونج اٹھا بیگم مرزبان نے اٹھ کر صدر کے کان میں کچھ کہا جس نے حاضرین کو چپ رہنے کا حکم دیا خاموشی ہوئی تو چوروں اور لفنگوں کی یونین کے نمائندے نے پھر بولنا شروع کیا صاحب صدر محترم بیگم مرزبان اور معزز حضرات گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے بائیں ہماں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے لیکن سچ پوچھئے تو اس سے تسلی نہیں ہوتی میں تعصف کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس طبقے کے ساتھ جس کی نمائندگی میری جماعت کرتی ہے نہایت بے انصافی ہوئی ہے اس کو اب تک بالکل غلط رنگ میں دیکھا جاتا رہا ہے اور یہی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اسے ملون و متون قرار دے کر خارج اس سماج کر دیا جائے میں ان متاہر ہستیوں کو کیا کہوں جنہوں نے اس شریف اور معزز طبقے کو سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے ہیں آتش کدہ ہے سینہ میرا رازے نہاں سے اے وائے اگر مارز اظہار میں آبے صدر نے دفتن گرج کر کہا خاموش بس اب آپ کو مزید بولنے کی اجازت نہیں ہے مقرر نے مسکرا کر کہا حضرت غالب کی اسی غزل کا ایک شعر ہے دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر کچھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آ گئے ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا صدر نے اجلاس برخاست کرنا چاہا مگر لوگوں نے کہا کہ نہیں چوروں اور گنڈوں کی یونین کے نمائندے کی تقریر ختم ہو جائے تو کاروائی بند کی جائے صدر اور دوسرے اراکین اجلاس نے پہلے آمادگی ظاہر نہ کی لیکن رائے عامہ کے سامنے انہیں چھکنا پڑا مقرر کو بولنے کی اجازت مل گئی اس نے صاحب صدر کا مناسب و موضوع الفاظ میں شکریہ ادا کیا اور کہنا شروع کیا ہماری یونین کو صرف اس لیے نفرت و تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ چوروں اٹھائی گیروں رہزنوں اور ڈاکوؤں کی انجمن ہے جو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہے میں آپ لوگوں کے جذبات بخوبی سمجھتا ہوں آپ کا فوری رد عمل کس قسم کا تھا میں اس کا تصور بھی کر سکتا ہوں مگر چوروں ڈاکوؤں اور رہزنوں کے حقوق کیا نہیں ہوتے یا نہیں ہو سکتے میں سمجھتا ہوں کوئی سلیم دماغ آدمی ایسا نہیں سوچ سکتا جس طرح آپ سب سے پہلے انسان ہیں بعد میں سیٹھ ہیں رئیس اعظم ہیں میونسپل کمشنر ہیں وزیر داخلہ ہیں یا خارجہ اسی طرح وہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کی طرح انسان ہیں چور ڈاکو اٹھائی گیرا جیب قطرہ اور بلیک مارکیٹر بعد میں ہیں جو حقوق دوسرے انسانوں کو اس صقفے نیل و فری کے نیچے مہیا ہیں وہ اسے بھی مہیا ہونے چاہیے جن نعمتوں سے دوسرے انسان متمدع ہوتے ہیں ان سے وہ بھی مستفیض ہونے کا حق رکھتا ہے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک چور یا ڈاکو کیوں شع لطیف سے خالی سمجھا جاتا ہے کیوں اسے ایک ایسا شخص متصور کیا جاتا ہے جو معمولی حسیات سے بھی آ ہے معاف فرمائیے وہ اچھا شیر سن کر اسی طرح پھڑک اٹھتا ہے جس طرح کوئی دوسرا سخن فہم صبح بنارس اور شام عوض سے صرف آپ ہی لطف اندوز نہیں ہوتے وہ بھی ہوتا ہے سرطال کی اس کو بھی خبر ہے وہ صرف پولیس کے ہاتھوں ہی گرفتار ہونا نہیں جانتا کسی حسینہ کے دام الفت میں گرفتار ہونے کا سلیقہ بھی جانتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے ان کو چوری سے منع کرتا ہے جھوڑ بولنے سے روکتا ہے خدا نہ نخواستہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے دل کو بھی صدمہ پہنچتا ہے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کسی قدر گلوگیر ہو گئی لیکن فوراً ہی اس نے رخ بدلا اور مسکراتے ہوئے کہا حضرت غالب کے شعر کا جو مزہ وہ لے سکتا ہے معاف کیجیے آپ میں سے کوئی بھی نہیں لے سکتا نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو سارا ہال شگفتہ ہو کر ہنسنے لگا بیگم مرزبان بھی جو تقریر کے آخری حصے پر کچھ افسردہ سی ہو گئی تھی مسکرائیں مقرر نے اسی طرح پتلی پتلی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا مگر اب ایسے دعا دینے والے کہاں بیگم مرزبان نے بڑے بھولپن کے ساتھ آہ بھر کر کہا اور وہ رہزن بھی کہاں مقرر نے تسلیم کیا آپ نے بجائے ارشاد فرمایا بیگم مرزبان ہمیں اس افسوسناک حقیقت کا کامل احساس ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے مل کر اپنی انجمن بنا ڈالی ہے مرور زمانہ کے ساتھ رہزن چور اور جیب قطرے قریب قریب سب اپنی پرانی روش اور وزاداری بھول گئے ہیں لیکن مقام مسرت ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ رہے ہیں لیکن میں ان حضرات سے جو ان غریبوں کی بیخ کنی میں مصروف ہیں یہ گستاخانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے اب تک انہوں نے کیا کیا ہے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر تقابل کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہایت ذلیل چور اور صفاق ڈاکو کہا جاتا ہے مگر وہ لوگ کیا ہیں کچھ اس اعلی مرتبہ داعش پر بھی بیٹھے ہیں جو عوام کا مال و متع دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہتے ہیں ہال میں شیم شیم کے نعرے بلند ہوئے مقرر نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا ہم چوری کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں مگر اسے کوئی اور نام نہیں دیتے یہ معزز ہستیاں بدترین قسم کی ڈاکہ زنی کرتی ہیں مگر یہ جائز سمجھتی ہیں اپنی آنکھ کے اس طویل و عریض اور بھاری بھرکم شہطیر کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ دیکھنا چاہتا ہے کیوں یہ بڑا گستاخ سوال ہے میں اس کا جواب سننا چاہتا ہوں چاہیں وہ اس سے بھی زیادہ گستاخ ہو تھوڑے توقف کے بعد وہ مسکرایا وزیر صاحبان اپنی مسند وزارت کی سان پر استرا تیز کر کے ملک کی ہر روز حجامت کرتے رہیں یہ کوئی جرم نہیں لیکن کسی کی جیب سے بڑی صفائی کے ساتھ بٹوا چرانے والا قابل تعذیر ہے تعذیر کو چھوڑیے مجھے اس پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں وہ آپ کی نظروں میں گردن زدنی ہے دائس پر بہت سے حضرات بے چینی اور اضطراب محسوس کرنے لگے بیگم مرزبان مسرور تھیں مقرر نے اپنا گلا صاف کیا پھر کہنا شروع کیا تمام محکموں میں اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت ستانی کا سلسلہ قائم ہے یہ کسے معلوم نہیں کیا یہ کبھی کوئی راز ہے جس کے انکشاف کی ضرورت ہے کہ خیش پروری اور کنبہ نوازی کی بدولت سخت نااہل خر دماغ اور بدقماش بڑے بڑے عہدے سنبھالے بیٹھے ہیں معاف فرمائیے گا ادھر ہمارے طبقے میں ایسے افسوسناک حالات موجود نہیں کوئی چور اپنے کسی عزیز کو بڑی چوری کے لیے منتخب کرے گا ہمارے ہاں لوگ اس قسم کی رعایتوں سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ چوری کرنے جیب کاٹنے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے دل گردے اور مہارت و قابلیت کی ضرورت ہے یہاں کوئی سفارش کام نہیں آتی ہر شخص کا کام ہی خود اس کا امتحان ہے جو اس کو فوراً نتیجے سے باخبر کر دیتا ہے ہال میں سب خاموش تھے اور بڑے غور سے تقریر سن رہے تھے تھوڑے سے وقفے کے بعد مقرر کی آواز پھر بلند ہوئی میں بدکاری معاف کر سکتا ہوں لیکن خامکاری ہرگز ہرگز معاف نہیں کر سکتا وہ لوگ یقیناً قابل مواخذہ ہیں جو نہایت ہی بھونڈے طریقے پر ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں ایسے بھونڈے طریقے پر کہ ان کے کرتوتوں کے بھانڈے ہر دوسرے روز چوراہوں پر پھوٹتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں مگر بچ نکلتے ہیں کہ ان کے نام دس نمبر کے بستہ عالف میں درج ہیں نہ بستہ بے میں یہ کس قدر نا انصافی ہے میں تو سمجھتا ہوں بیچارے انصاف کا اندھے انصاف کا خون یہیں پر ہوتا ہے نہیں ایسے اور بھی کئی مقتل ہیں جہاں انصاف انسانیت شرافت و نجابت تقدیس و تہارت دین و دنیا سب کو ایک پھندے میں ڈال کر ہر روز پھانسی دی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں انسانوں کی خام کھالوں کی تجارت کرنے والے ہم ہیں یا آپ میں سوال کرتا ہوں عزم نئے عتیق کی بربریت کی طرف امن پسند انسانوں کو کشا کشا کھینچ کر لے جانے والے ہم ہیں یا آپ اور استفسار کرتا ہوں کہ دوسری اجناس کی طرح ملاوٹ کر کے اپنے ایمان کو آپ بھیجتے ہیں یا ہم ہال پر قبر کی خاموشی تاری تھی مقرر نے جیب سے اپنا سفید رومال نکال کر منہ صاف کیا اور اسے ہوا میں لہرا کر کہا صاحب صدر خاتون مکرم اور معزز حضرات مجھے معاف فرمائیے کہ میں ذرا جذبات کی رو میں بہ گیا عرض ہے کہ جدھر نظر اٹھائی جائے ایمان فروش ہوتا ہے یا ضمیر فروش وطن فروش ہوتا ہے یا ملت فروش سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی فروخت کرنے کی چیزیں ہیں انسان تو انہیں نہایت ہی مشکل وقت میں ایک لمحے کے لیے گروی نہیں رکھ سکتا مگر میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں معاف کیجئے میرے لہجے میں پھر تلخی پیدا ہو گئی رکیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے یہ کہتا وہ ڈائس کی طرف بڑھا صاحب صدر محترم بیگم مرزبان اور معزز حضرات میں اپنی یونین کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا ڈائس کے پاس پہنچ کر اس نے صدر کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اب ایک دوست کی حیثیت سے رخصت چاہتا ہوں صدر نے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اس کے بعد اس نے بیگم مرزبان کی طرف ہاتھ بڑھایا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو بیگم مرزبان نے بڑے بھولپن سے اپنا ہاتھ پیش کر دیا باقی معززین اور روسا سے ہاتھ ملا کر جب فارغ ہوا تو خدا حافظ کہہ کر چلنے لگا لیکن فوراً ہی رک گیا اپنی دونوں جیبوں سے اس نے بہت سی چیزیں نکالی اور صدر کی میز پر ایک ایک کر کے رکھ دی پھر وہ مسکرایا ایک عرصے سے جیب تراشی چھوڑ چکا ہوں آج کل سیف توڑنا میرا پیشہ ہے آج صرف اذراہ تفریح آپ لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر دیا یہ کہہ کر وہ بیگم مرزبان سے مخاطب ہوا خاتون مکرم معاف کیجیے آپ کے وینٹی بیگ سے بھی میں نے ایک چیز نکالی تھی مگر وہ ایسی ہے کہ سب کے سامنے آپ کو واپس نہیں کر سکتا اور وہ تیزی کے ساتھ ہال سے باہر نکل گیا